رب والصلاة والسلام على اشرف محمد وعلى اشرف محمد الحمد اللہ علاشر اجمعین منصار عالانحجہ بھی حجی الدین احمد آج ان شاء اللہ جیسا کہ ہر ہفتے ہوتا ہے آج ان اللہ بھی عرقید کے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ یہ محرم محرم کی فضائل محرم کے احکام اور محرم کے اندر جو بدعات کی جاتی ہیں اسی کے متعلق بات ہوگی اور اسی کے درمیان بھی ان شاء کے اہمیت عاشورے کے فضیلت اور عاشورے میں جو بدعات کی جاتی ہے وہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ محرم یہ اس سال عربی سال کے پہلا مہینہ ہے اور عربی سال میں تقریباً بارہ مہینے ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی فرماتے ان عدت شہور عند اللہ اتنا عائشہ شہرن فی کتاب اللہ کہ مہینوں کی گنتی عدت شور عند اللہ کی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتنا ہے بارہ مہینے ہیں فی کتاب اللہ اللہ سبحانہ و کی کتاب میں ہے یعنی لوح محفوظ میں ہے کب سے اللہ نے یہ چیز لکھ دی ہے یو السماوات والارض جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کی ہے اسی میں اللہ نے فیصلہ کی ہے کہ سال میں دنیا میں سال میں بارہ مہینے ہوں گے اور یہ بارہ مہینے میں یہ محرم کے بھی مہینہ ہے آپ دیکھیے کہ عربی جو حساب ہے عربی مہینے ہیں یہ سورج پر اعتماد نہیں کرتا ہے اس کے دار و مدار چاند پہ ہیں اسی لیے ہم لوگ آج کل جو آج کل اکثر مسلمان یہ عربی مہینہ بھول گئے بلکہ عربی مہینوں کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں کسی سے پوچھو کہ آج کون سی تاریخ ہے تم لوگ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ آج کل انگریزی تاریخ کی اہمیت دی ہے جو افرن کہتے ہیں حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہونا چاہیے کہ اپنے تاریخ سے واقف ہونا چاہیے اپنے تاریخ سے ہم لوگ کو جانکاری ہونی چاہیے چاند کے اعتبار سے جو چاند پر اعتماد ہوتا ہے یہ زیادہ صحیح ہے اور کس طرح صحیح ہے سورج اللہ سبحانہ و تعالی سورج تاریخ کے لیے نہیں رکھی سورج رات اور دن کے لیے ہیں انگریزی تاریخ سورج پہ ہیں تو جو سورج ہے وہ رات اور دن کے لیے ہے اور جو مہینوں کے لیے ہے وہ کس چیز کے یہ چاند پہ ہونا چاہیے قرآن میں اللہ سبحانہ اور دو جگہ یہ واضح انداز سے ذکر کی ہے جیسا کہ اللہ میں و تعالیٰ پرماتے سوری ان کہ اسی نے جو سورج کو ضیاء یعنی اس کو روشنی بنائی ہے نور ان اور ان کو بھی نور بنائی ہے وہ قدرہ ہوں منازل اور سورج کو چاند کو اللہ نے منازل رکھی ہے منازل کے مطلب یعنی آپ دیکھو کہ کبھی چاند چھوٹا کبھی بڑا کبھی ہلال ہوتا ہے کبھی جیسا کہ عربی ممحق ہوتا ہے بدر ہوتا ہے اس کے بعد تربیع ہوتا ہے جس طرح حساب کتاب عربی میں ہوتا ہے یعنی چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے کیوں اللہ نے یہ کی ہے الم عدد سینی نول تاکہ تم لوگ سینی یعنی سال اور حساب کے تم لوگ یعنی حساب کر پاؤ تو سورہ جان اسی وجہ سے اللہ نے بنائے تاکہ سے ہم لوگ اسے تعریف ڈالے دوسری جگہ میں اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وہ یس الس الہ روز آپ سے ہلال یعنی چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں اللہ پرماتے کل آپ کہیے مواقع نو کہ کے مواقیت یعنی نو کے وقت اور نو کو ایام جاننے کے لیے یہ چاندوں چاند اللہ نے رکھی ہے چاند کے حساب بہت ہی آسان ہے اگرچہ ہم لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن سورج کے حساب بہت ہی مشکل ہے آج کل انسان کوئی بھی اگر کسی کو تاریخ پتا نہیں ہے لیکن چاند کی حساب جانتا ہے کہ چاند جب اتنا بڑا ہوتا ہے تو کس دن ہوتا ہے تو چاند دیکھتے ہی سے جی جا ہے چاند کو دیکھ چاند کی طرف دیکھنے سے پتہ چلتا آج کون سے مہینہ ہے اگر چاند مکمل ہے تو معروف ہے کہ چودہ ہوئے یہ تاریخ ہے یعنی عربی کے چودہ تاریخ اگر تھوڑا سا کم ہو جائے تو پندرہ ہو جائے اور اگر بالکل چھوٹا ہے تو یا تو مہینہ شروع ہو رہا ہے تو ختم لیکن انگریزی تاریخ کس کو پتہ چلتا کہ آج کون سے دن ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کیسے آسمان کی طرف دیکھ کر آپ کو پتا ہوگا کچھ لوگ پتا ہو جاتا ہے لیکن کم لوگ اور زیادہ تر چاند کو اللہ نے اس چیز کے لیے بنائی ہے ہم نے نہیں کہتے کہ انگریزی تاریخ چھوڑ دو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ اس جائز بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ عربی جو تاریخ اسلامی تاریخ اس کی اہمیت دے ہم لوگ کو ابھی ابھی مسجد میں ہم اگر پوچھ لیں اکثر لوگ سے کہ آج کون سی تاریخ ہے تو سب لوگ کیلنڈر کی طرف دیکھنے لگیں گے کوئی یہاں دیکھنے لگے کہ گھڑی گھڑی میں تو نہیں ہوتے آج تو معلوم ہے کہ تیس محرم آج تیس اور کل ایک محرم ہے اور حقیقت میں عربی جو تاریخ ہوتا ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک محرم محرم کے مہینہ داخل ہو گئے عربی کے حساب سے مغرب سے شروع ہوتا ہے راج بھی اسی دن کتابیں اس لیے محرم کا مہینہ شروع ہو گئے مغروب سے اور ایک محرم جیسا کہ نیا سال ہوتا ہے لیکن یہ نیا سال کس طرح ہو گئے کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز رکھی ہے نہیں بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے یہ کی ہے لیکن اس سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ عربی مہینے کے اعتبار سے پوری اسلامی احکام ہم لوگ کرتے ہیں رمضان وہ انگریزی تاریخ سے نہیں آتا عربی سے حج یا حج کے موسم حتیٰ کی عورت کے جو مسائل طلاق کے مسائل عزت کے مسائل حتیٰ کی عورت کے جو اندرونی مسائل جیسا کہ یہ ماہواری آتا ہے یا کچھ بھی وہ عربی تاریخ سے اس کو حساب کیا جاتا ہے اسی اور زکوٰۃ بھی ایک سال گزرتا ہے جب کہتے زکاط ایک ایک سال پہ دینا چاہے تو وہ کس اعتبار سے عربی کے حساب سے تو آپ دیکھو کہ اسلام کے تمام احکامات یہ عربی حساب سے اس کا اللہ نے جوڑا ہے یعنی ہم لوگ کو اسی لیے عربی تاریخ ہمیں دینی چاہیے آج کل دنیا تو ترقی دنیا انگریزی تاریخ کے حساب سے چلاتے ہوئے لوگ چلتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں آپ بھی کر سکتے ہو لیکن کم سے کم اپنے اسلامی تاریخ سے ہم لوگوں کو غافل نہیں ہونا چاہیے ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کچھ یہ آج کس مہینے ہیں انگریزی کے حساب سے اگر کسی سے پوچھے تو سب یہ بتائیں گے کہ آج اکتوبر نومبر چر... چل رہا اکتوبر چل رہا لیکن اگر عربی کے حساب سے پوچھیں تو کم لوگ بتا پائیں گے بہت سے لوگ سے جب عربی تاریخ بتاؤ کہتے ہیں یہ کس اس سے کون سا مہینہ آتا ہے یہ جاننا چاہیے مسلمان اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہی عربی جو حساب ہے یہ اللہ کے نزدیک کے لیے مقبول ہے اور عام چاہیے تھے فی کتاب اللہ کے اللہ کی کتاب میں اللہ وحی محفوظ بھی لکھا گیا ہے جب سے اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کی ہے اسی لیے اگرچہ نام میں اختلاف ہے ہو سکتا ہے پہلے کچھ اور تھا لیکن یہی جو آسما جو موجود عربی جو تاریخ ہے اسی پر اعتماد زیادہ کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت دینی چاہیے یہ مہینہ یہ سال کس طرح شروع ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ آج کا جو عربی حساب جوڑتے ہیں تیرہ سو سال تیرہ سو سال, سال یہ ہجری سال ہے لیکن اس سے پہلے بھی حساب چاند کے اعتبار سے کیا جاتا تھا اللہ کے رسول ہجری کیوں کہتے ہیں ہجری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہجرت سے جوڑتے ہیں اور ہجرت کس کی ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تک ہجرت کی ہے اور یہ اللہ کے رسول تقریباً تیرہ سو پندرہ سال تیرہ سو چودہ سو سال اللہ کے رسول پہلے اللہ کے رسول نے ہجرت کی ہے اسی لیے تیرہ سو پینتیس سال یعنی ہجرت کے وقت سے یہ آج تاریخ ہوا ہے لیکن اللہ کے رسول کب ہجرت کیے ایک محرم کو نہیں کی جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تو سفر کے اختتام آخری ایام میں مدینہ سے نکلے مکی سے نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مدینہ بارہ ربی الاول یا تیرہ ربی الاول کو پہنچے ابن حضر ذکر کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ بارہ ربی الاول اللہ کے رسول مدینہ جا کے تو یہ ہجرت کب ہوئی ربی ال میں تو حساب کیوں اس میں رکھا گیا ہے اور حساب کیوں ہجرت میں رکھا گیا ہے روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ تاریخ اور اس طرح حساب رکھنے والا حضرت عمر تھا آتا کہ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان تو چاروں طرف پھیل گئے اور روم فارس یمن اور حبشہ اور مصر یہ سب تقریباً مصر نہیں مصر کے کچھ اجزاء یہ حضرت عمر خطاب کے زمانے میں مسلمان کے ہاتھ میں آ گئے تو اس کے بعد حضرت عمر خطاب کبھی خلفاء الاب کے پاس کچھ لیٹر لکھتے تھے تاریخ کے فلا آدمی کو یہ دو فلا آدمی کو یہ منع کرو تو تاریخ نہیں لکھتے تھے تو وہ لوگ حضرت ابو مسن اشعری جو یمن میں والی تھے وہ اس نے بھیجا کہ بھائی اس میں تاریخ نہیں ہے کس سال میں تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو جمع کی مدینے میں اور سے کہا کہ ہم لوگ کس طرح حساب کریں تو کسی نے کہا رومی لوگ یعنی روم والے جو کرشچن ہیں وہ لوگ فلا حساب کرتے ہیں اور یہ فارس والے جو مجوز تھے ان لوگ کی یہ حساب حضرت عمر کہے نہیں ہم لوگ کو حساب الگ ہوگا تو کہتے ہیں کہ مشورہ کی کسی نے یہ مشورہ دی کہ اللہ کے رسول کی ولادت سے حساب کتاب کیا جائے اور کسی نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے بے سے یعنی جس وقت نبی بنے اور معروف ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت اور بحث میں کتنا فرق ہے چالیس سال اس کے بعد اللہ کا کسی نے کہا نہیں ہجرت سے حساب کرو اور ہجرت اور بحثن میں تیرہ سال کے فرق اور کسی نے کہا نہ وہ موت سے اللہ کے رسول کے وفات سے حساب کتاب کرو اب وفات سے مناسب نہیں تھا کیونکہ وفات سے کوئی اعتماد نہیں کرتے اس میں انسان ہمیشہ یاد کرے گا کہ اللہ رسول کے رسول کی وفات ہوئی ولادت سے بھی کوئی اتنا بڑی بات نہیں بنی اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی اور حضرت عثمان کے مشورے پر چلے وہ لوگ یہ مشورہ دیے کہ آپ ہجرت پہ کرو کیونکہ ہجرت یہی اسلام کے بڑا ایک موڑ ہے مسلمان زلط پہ تھے جب مکہ میں تھے کب ان لوگ کے عزت ملی جب لوگ ہجرت کی ہجرت کرنے سے ساری کامیابی ملی اور ہجرت کرنے سے مسلمانوں کے ایک الگ ملک بن گئے الگ وطن بن گئے اور اللہ کے رسول جس کے حاکم اللہ کے رسول خود ہی تھے اور اس سے بہت سی کامیابی اور اس سے بہت فرق پڑا اسی لیے ہجرت سے یہ حساب کتاب کیا گیا اس کے بعد حساب کتاب جب کیے تو کس مہینے سے شروع کرے تو اس میں کسی نے کہا کہ ذنحج رمضان الگ الگ رائے دی ہے لیکن سب سے مناسب یہی سمجھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے محرم سے شروع کرنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ ذنحجہ کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری اسلام کے آخری رکن جو عمل کیے ہیں وہ حج کی ہے اللہ کے رسول حج کرنے کے بعد مدینہ واپس آئے مدینہ میں دو مہینے تھے اس کے بعد اللہ سبحانہ و ان کو اختیار کر لیا یعنی اللہ کے رسول کے انتقال ہو گئے تو یہ کب یہ حج آخری تو اس لیے لوگوں نے مناسب سمجھے کہ یہ آخری رکھو اور سب سے مہینہ محرم ہے تو اس لیے ہم لوگ آج کل محرم سے شروع کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں کہ محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول نے ہجرت کی محرم کے مہینے میں نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی جو ہجرت وہ ربیع الاول سے ہوئی ہے اور یہ زیادہ مناسب تھا کہ ہجرت پر اعتماد کرے اور ہجرت سے وہ یعنی ابتدا کرے اور حضرت عمر خطہ یہ سن سولہ ہچری یا سترہ ہجری فیصلہ کی اللہ کے رسول کے وفات کب ہوئی سن گیارہ ہجری میں اور ابو بکر خلیفہ بنے حضرت ابو بکر قضی اللہ کی وفات ہوئی تقریباً ساڑھے یعنی تیرہ سن تیرہ ہجری میں اور تقریباً رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے اس طرح انہیں آگے پیچھے تھے اور اس کے بعد حضرت عمر خطاب خلیفہ بنے سن تیرہ ہجری میں دو سال یا تیس سال بعد یہ یہ پریشانی یعنی ظاہر ہوئی کہ تاریخ لکھنا پڑتا ہے ورنہ اس میں لینا دینا حساب کتاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو حضرت عمر سن سولہ یا 17 یا 18 ہجری میں یہ مشورہ کی ہے اور اسی زمانے سے آج تک ہجری پر اعتماد کیا جاتا ہے اور کچھ سال تک اسی پر اعتماد تھا لیکن جیسا کہ بتاتے ہیں کہ لاکھ کاتوں کا آج کل غلبہ ہے جس کی جس کا غلبہ ہوتا ہے دنیا میں اسی کے ہر چیز چلتا ہے آج کل کافی لوگ کیونکہ ان لوگ غالب ہیں ان لوگ زبان زیادہ چلتی ہے حالانکہ عربی زبان زیادہ اہم ہے ان لوگ مسلمان کے حساب نہیں ان لوگ کی تو تاریخ ان لوگ چلتا ہے کیونکہ عموماً یہ اللہ نے اور جب, جب مسلمان ہی عزت والے تھے اور دنیا کے سب سے طاقتور لوگ تھے تو ان لوگ کی تاریخ پوری دنیا میں چلتا تھا ان لوگ کی زبان بھی تو پوری دنیا ان لوگ سب پوری دنیا سیکھتے تھے عربی سیکھتے تھے تو اسی لیے اسلام باقی رکھنے کے لیے ہم لوگ کو عربی سیکھنا چاہیے دین سیکھنا چاہیے اور کم سے کم یہ تاریخ جو اسلامی ہے اس کی اہمیت دینی چاہیے اور کم سے کم اپنے حساب کتاب ذاتی اسی پر کر لے انسان کی کیا حالت ہے کہ انسان جیسا کہ تاریخ بڑی چیزوں کو حساب کتاب کرتا ہے تو عربی انگریزی لکھتا ہے تو اسی کے ساتھ عربی بھی لکھ دو کم سے کم آپ کو پتہ چلے گا کہ کس مہینے میں ہم لوگ ہیں اور کس طرح حساب کیا جاتا ہے یہ تقریباً سال کی فد اور کس طرح حساب کتاب کیا جاتا ہے اور عربی مہینوں کے فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں تھا اب آئے دیکھتے کہ محرم کے مہینہ اور آسرے کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے جیسا کہ معروف ہے المحرم بہت سے لوگ یہ غلط کرتے ہیں. ہم لوگ بھی غلط کرتے کہتے ہیں شہر محرم شہر محرم نہیں شہر المحرم المحرم ہونا چاہیے المحرم یعنی حرام جس میں حرام کیا گیا ہے اس کو المحرم کیوں کیا گیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ المحرم کیوں کہ اس میں لڑائی حرام کیا گیا ہے اور اس میں قتال عرب لوگ جنہیں جیسا جی جی کہ لڑائی کرنے والے تھے آپس میں لڑتے تھے لوٹ مار ان لوگ یہی کام تھا جو بدو لوگ تھے تو اسی لیے اللہ سبحان و تعالیٰ چار حرمت والے مہینے رکھے ایک یہ مہینہ ہے تو یہ محرم آج کے, آج کے, آج, کے, آج, کے آج کے حساب سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کا نام ہے شہر المحرم کچھ لوگ امہ ذکر کہتے کہ اس کو پہلے عرب لوگ سفر ابدانیہ سفر الولا کہتے تھے اس کے نام چینج کیا گئے لیکن اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ یہ اس کا نام المحرم ہے اس کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نزدیک اس کی بڑی فضیلت ہے یعنی یہ اس کی اللہ سبحانہ عثان و تعالی اس کے لیے تقریباً دو خاص سے تین خاص فضیلت اس سے, سے ثابت ہے آپ کچھ کتابوں میں دیکھو گے تین نہیں بلکہ دسوں ذکر کرتے ہیں لیکن وہ کوئی اس کے اوپر نہیں کرنا چاہیے جو ثابت ہے حدیثوں سے تو وہی وہ ثابت کریں گے سب سے پہلی فضیلت محرم کی کیا ہے المحرم کے یہ حرمت والے مہینہ اور سال میں بارہ مہینے ہیں اس میں چار حرمت والے مہینے اللہ فرماتے ہیں مینہ اربرم یعنی بارہ سال اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں اور ہم نے نہیں ذکر کیا اگر کہ کون سے مہینے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ذکر کی ہے سلاۃ متوالیات کے تین مہینہ لگاتار ہے دل قیدا دلحجا المحرم اور رجب و مدر یعنی رجب کے بھی مہینہ ہے اس میں کیا تھا یہ شروع سے آسمان زمین کو پیدا کرنے کے وقت اللہ نے اس کو عرمت والے مہینے رکھے اس میں عرب لوگ لڑائی نہیں کرتے تھے قتال جنگ لڑائی کبھی نہیں کرتے تھے لوٹ مار نہیں کرتے تھے اگرچہ وہ لوگ اپنے والد کے قاتل اگر سامنے اس کو پا جاتے ہیں اور اس کو پورے سال ڈھونڈتے ہیں قتل کرنے کے لیے اگر وہ اسی ایام میں آگے تو پھر اس کو بھی قتل بھی نہیں کریں گے نہ کچھ بھی کہیں گے کیونکہ عرب لوگ اس کے مہینے اس کی اہمیت دیتے تھے وہ لوگ آپس میں باقی مہینوں میں لڑائی کرتے اس مہینوں میں آرام کرتے تھے اس مہینوں میں تجارت کرتے تھے سفر کرتے تھے آتے جاتے تھے تو اس لیے کوئی بھی دوسرے کو کوئی حملہ نہیں کرتا تھا لیکن اسلام میں یہ حکم منسوخ ہو گئے اب اسلام میں صحیح کی منسوخ ہے انسان اگر جہاد کرنا پڑے گا تو پھر یہ چاروں مہینے میں بھی مسلمان جہاد کر سکتے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن ظلم کے ساتھ اس طرح قتل کرنا یا کسی پر حملہ کرنا بہت سے علما کہتی یہ چیز باقی ہے اگرچہ اس میں اختلاف علماء میں لیکن یہ پھر بھی حرمت والے مہینے ہیں یہ صفت اسے باقی رہے گی اور یہ المحرم کی مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینے میں زیادہ روزہ رکھنا چاہیے پہلے دن نہیں خاص نہیں رکھنا یا کسی اور دن نہیں یہ اس مہینے میں کبھی بھی آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول اس کی فضیلت یہ عمد ہے افضل بعد رمضان رحر اللہ المحرم کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یہ محرم کے روزہ المحرم کے روزہ اس میں یعنی یہ رمضان کے بعد اس کے رتبہ ہے تو اس لیے اس ایام میں روزہ رکھنا یہ بہت ہی اچھی عبادت ہے بڑی عبادت ہے روزہ رکھنا چاہیے کیا ثواب ملتا ہے یہ مسلم کی روایت ہے ثواب کیا ملتا ہے کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو تیس دن کے ثواب حاصل کرتا ہے حالانکہ یہ حدیث حد سے زیادہ ضعیف یا موضوع ہے جھوٹ ہے تو اس لیے اس پر اعتبار نہیں ثواب ہے لیکن کتنا یہ اللہ سبحانہ ہو کو پتا ہے تو اس لیے ان ایام میں محرم کے مہینے میں آپ روزہ اگر عام دن میں رکھتے تو اس میں اور رکھو جمنات یا زیادہ رکھو یا کم رکھو لیکن کبھی کبھی اس میں روزہ رکھنا چاہیے اور خاص کر عاشورے کے دن یہ دوسری فضیلت اور محرم کی تیسری فضیلت کی اسی دن اسی مہینے میں عاشورہ کے دن پڑتا ہے اور عاشورہ ایک بہت ہی عظیم دن ہے بہت ہی مبارک دن ہے اس میں بہت سارے فضائل ہے اور اس میں بہت سارے اس کی اہمیت دی گئی ہے جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں لیکن آج کل افسوس کی بات کو فضائل اور اچھے اعمال کرنے کے بجائے لوگ زیادہ تر اس میں بدعات کرتے ہیں تو انشاءاللہ آشورہ کے فضائل اور بدعات کے بارے میں ابھی بیان کریں گے اور اس کے بعد یعنی یہ اس کے فضائل اور یہ اس کی بدعات ذکر کریں گے یہ آشورہ کس کس دن کو کہتے ہیں دیکھیں محرم کتنی فصیلیں بیان کی گئی ایک فضیلت یہ کہ عاشور قرم میں ہے دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ اس میں روزہ رکھنا اس کی بڑی بڑی فضیلت ہے تیسری اس اسی دن عاشورہ کے دن پڑتا ہے اور عاشورہ کی فضیلت کیا ہے اور آشورہ کا مطلب کیا ہے آشورہ یہ عربی لفظ ہے اور یہ عشرہ سے لیا گیا عشرہ کس کو کہتے ہیں عربی دس کو کہتے ہیں تو عاشورہ اس لیے اس کو عاشورہ کہتے ہیں کیونکہ اسی دن یہ آشر تاریخ یعنی دس تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے اور یہ تاریخ پڑتا اور اسی میں حضرت موس علیہ صلاحت والسلام کی نجات ملی ہے تو عاشورہ کے مطلب یعنی آشر تاریخ کو روزہ رکھا جائے یہ حضرت یہ آشر تاریخ کو حضرت موسی صلاحت والسلام کی نجات دی گئی بہت سے کتابوں میں آپ دیکھو گے کہ عاشرہ کہتے ہیں آشورہ اس لیے کیونکہ اس میں دس آشر امبیا دس انبیاء کی نجات حاصل ہوئی ہے اور یہ روایت بالکل ضعیف ہے صحیح نہیں اس میں کوئی مستند نہیں ہے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسا اور حضرت ہارون جو ان کے ساتھ تھے ان کی نجات ملی ہے کیونکہ جیسا کہ ہر ایک جانتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلط اسلام کو اللہ نے کہا نبی بنا کر بھیجا ہے کہاں بنا میں فرعون کے پاس اور فرعون سے جیسا کہ مقابلہ ہوا تو بہت سے جادوگروں اسلام لے آئے بہت سے لوگ یہ غلط سمجھتے کہ حضرت موسا یہ جادوگروں کو قتل کرنا آنے کے بعد فرعون قتل ان کرنے کے بعد حضرت موسا نکل پڑے نہیں حضرت موسی کئی سال تھے مصر میں دعوت دیتے تھے لوگ کو سمجھاتے تھے فرعون سے مقابلہ ہوتا تھا یہاں تک کہ حضرت موسی علیہ سلاۃ والسلام جب نکلنے کے لیے سوچا نکلے لیے وہاں سے ہجرت کرنے چاہتے تو اور ہم نے اکثر ہجرت کی جس طرح اللہ کے رسول نے مکہ سے مدینہ تک ہجرت کی حضرت موسی بھی مصر سے شام یا سینا تور سینا کے پاس وہ ہجرت کی تو نکلنے لگے تو فرع نے پیچھا کیا اور جیسا کہ آپ لوگ کو کام یاد ہے حضرت موسیٰ وہ پانی یہ سمندر سامنے پڑا اور کس طرح اللہ نے حکم دی کہ اپنے لاٹھی سے یہ پانی کو مارو پھر دو حصے میں پہاڑ کی شکل میں یہ بن گئے اور حضرت موسرا وہاں گزرے اور وہاں دوسرے طرف پہنچنے کے بعد یہ سمندر اپنے جگہ پہ آ اور فرعون اور فرعون لوگ سارے لوگ غرق ہو گئے کچھ روایت میں کچھ بنی صلاحیت میں آتا کہ ان لوگوں کی تعداد تقریباً پتہ نہیں کتنا لاکھ تھا چھ ساتھ یا 10 لاکھ یہ فرعون کے اقوام تھے یہ لوگ جو حضرت موسی کے پیچھے کی ہے اور حضرت موسا اور بنی اسرائیل کی تعداد چھ لاکھ تھا تقریبا وہ لوگ سارے نکل چکے میں سر سے اور اسی دن یہ کس دن تھا یہ عاشورہ کے دن تھا اور یہ صحیح حدیث سے چونکہ ثابت ہے تو ہم لوگ اس کو ثابت کریں گے حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو تو وہ لوگ انہیں خود ہی بتایا کہ ذاقہ یوم عظیم کے بہت ہی عظیم دن ہے اسی دن اللہ سبحانہ خاطہ حضرت موسیٰ علیہ صلاحت و کو نجات دی ہے اور ان کے قوم کو بھی اور فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے ہلاک کی ہے اور حضرت موسیٰ خوشی کے طور پر شکرانہ یعنی شکرانہ شکرانہ ادا کر کے یا اللہ کے شکر کے طور پر یہ روزہ رکھی تو ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا ابیمو سامکم کہ موسیٰ علیہ صلاحت وسلام کے حقدار زیادہ ہم لوگ ہیں کیونکہ اللہ کے کی رسول بھی نبی وہ بھی نبی ہم لوگ مومن وہ بھی مومن اور یہ بنی سرودی لوگ جو تھے وہ دعویٰ کرتے کہ حضرت مسکی میں اتباع کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ لوگ جھوٹے تھے مکمل نہیں کرتے تھے اس لیے وہ لوگ کافر تھے تو اس لیے اللہ کے رسول نے روزہ رکھا لیکن جو روایات میں آتا ہے کہ عاشورے کے دن اس لیے عاشورہ پڑ گئے کیونکہ اس میں دس انبیاء کے یہاں نجات جات ملی جیسے کہتے ہیں اسی دن اللہ فن و تعالی حضرت آدم کے توبہ قبول کی ایک یہ ہو گئے نمبر دو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو اللہ نے آگ سے بچائی نمبر تین یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو زبا سے بچائی اور جب, جب کہ حکم معلوم ہے کہ اللہ نے حکم دی ہے لیکن وہ آرڈر آیا کہ آپ اس کو مذمہ مت کرو اللہ کی طرف سے ایک دمہ مل گئے اور وہ زبا کی کہتے یہ اسی دن تھا کہتے ہیں اسی دن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نجات دی ہے اور وہ باقی ان کی قوم کو غرق کی ہے اسی دن حضرت یونس علیہ السلاۃ وسلام کو نجات دی ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو اللہ نے نجات دی ہے کہتے اسی دن حضرت یعقوب علیہ کی یہ یعنی واپس کی گئی جیسا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے تو اسی دن اللہ نے واپس کی ہیں اور کہتے اسی دن حضرت یوسف علی سلام کو وہ کنویں سے نجات دی ہے اور جیل سے اللہ نے نجات دی ہے اسی دن کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ سلاد والسلام کی جو مصیبت تھی ان کے اوپر 17 سال کتنا سال مصیبت تھی ہر قسم کی بیماری مبتلا ہو گئے اسی دن اللہ سلحان کو شپایا بھی دی ہے اسی دن کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام اپنے قوم سے نجات دی ہے اور اسی دن اللہ سا حضرت موسیٰ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ کو ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے یہ کہاں سے آیا یہ ایک بھی معتمد اس میں دلیل صحیح ایک بھی نہیں بس جو صحیح ہے وہ حضرت موسا اور حضرت ہارو وہ لوگ کہتے ہیں دس انبیاء اور کچھ لوگ اور مزید کہتے ہیں حالانکہ کوئی بھی اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے جو صحیح ہے کہ ایسی دن حضرت موسا اور حضرت ہارون کو نجات دی گئی ہے اور کوئی سبب نہیں ہے یہ آشورے کی فضیلت اور اسی کے نام اس لیے آشورہ پڑ گئے کیونکہ اس کے دس تاریخ کو روزہ رکھا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کے نام اس لیے پڑ گئے کیونکہ اس میں دس انبیاء کی نجات ملی ہے نہیں اور یہ نجات اسی دن پڑی ہے یہ کسی بھی حدیث میں صحیح حدیث میں نہیں آتا ہے اس لیے ہم لوگ اس حدیثوں پر اعتماد نہ کریں لیکن عاشورہ پھر بھی مبارک دن ہے اور مبرکت اس کے وجہ کیا ہے جیسا کہ ابھی حدیث بتایا گیا ہے برکت کی وجہ کیا ہے کہ حضرت موسر کی نجات یہاں حاصل ہوئی ہے. لیکن اللہ کے رسول عاشورے روزہ رکھنے کی کیا پذیلت اور اس کے کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا حکم ہے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آشورے کے ساتھ اللہ کے رسول کے چار حالات گزری پہلے حالات اللہ کے رسول مکے میں روزہ رکھے جاہلیت میں کفار مکہ بھی آشورے کا روزہ رکھتے تھے سوچو کفر شر کے بجائے بھی بھی روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول بھی وہی ان کی پیدائش ہوئی اور ان کے طرح اللہ کے رسول روزہ رکھنے لگے کیا دلیل ہے؟ کوئی کہاں سے دلیل کہیں گے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے ہیں کہتےشاہ ہیں کہ <الْجاہِلِيه> مسلم کی روایت ہے کہ ایک عاشورے کے دن جاہلیت میں قریش بھی روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھی تو اللہ کے رسول جب مدینہ آئے جب یہودیوں کو دیکھا تو اس لیے اللہ کے رسول نے تعجب کی ہے کہ قریش والد تو رکھتے تم لوگ کیوں رکھتے ہو تو اس لیے وہ لوگ سبب بتائی ہے جیسا کہ حدیث بیان کیا گیا تو پہلے یہ ہے اللہ کے رسول کے پہلے روزہ مدینے میں نہیں رکھی جیسا کہ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں اور علماء کہتے ہیں صحیح ہے کہ اللہ کے رسول مکے میں بھی روزہ رکھتے تھے اور دوسری حالت یہ کہ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے آیا اور دیکھا کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں اور حضرت موسیقی نجات ہوئی ہے تو اللہ کے رسول اپنے روزہ برقرار رکھے ہیں لیکن سبب بدل گئے قریش والے کیوں روزہ رکھتے تھے کوئی صحیح حدیث نہیں لکھو کچھ بات میں آتا ہے کہ وہ لوگ جاہلیت میں بڑا گناہ کر کے یعنی وہ لوگ بہت بڑا گناہ کی تھی اور معروف ہے کہ قریش والے جاہل کے ان پڑھ تھے تو وہ لوگ یہودیوں سے مشورہ کرتے تھے تو میںودیوں سے مشورہ کی کہ ہم لوگ اس سے توبہ لینا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ آشرے کی فضیلت بتا بیان کر کے اور وہ لوگ روزہ اسی وجہ سے رکھنے لگے اور عادت بن گئے کچھ روایت میں آتا ہے لیکن اس کے رواج کے چاہے وہ صحیح یا غلط لیکن پھر بھی مکے والے رکھتے تھے اللہ کے رسول جب مدینہ آئے تو روزہ باقی رکھے لیکن سبب بدل گئے نیت بدل گئی پہلے اللہ کے رسول عام روزہ رکھتے تھے اب یہاں عاشورہ رکھنے لگے کیونکہ حضرت موسیٰ نے روزہ رکھی اور اللہ کے رسول صرف اپنی مرضی سے نہیں رکھی اللہ سبحانہ و کے حکم ضرور آیا اللہ کے رسول ضروری کہ ہم نبی کے جو بھی کرتے وہی کرتے تھے اللہ کے رسول وہی کام کے امبیا کی اگر اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو اللہ کے رسول وسلم کو ضرور اللہ کی طرف سے اجازت ملی اسی لیے اللہ کے رسول ساسن حکم دی جیسا کہ حضرت عاشق کی جو پچھلے حدیث ہے فنما قدم المدینہ تسام وہ انب سیام ہے پھر اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لائے تو اس روزہ رکھے اور حکم دی کے روزہ رکھو اور حضرت ابن عمر بلکہ فرض شروع میں تھا شروع میں رمضان کے فرض ہونے کے ہونے سے پہلے عاشر کو روزہ فرض تھا حضرت عاشق کی حدیث امر اب حکم دی کو روزہ رکھو حضرت ابن عمر کے حدیث ہے بخاری مسلم ہے کہ کسام نبی رسول عاشور اللہ کے رسول عاشورہ کو بھی روزہ رکھا اور حکم دی کے روزہ رکھو لیکن جب رمضان کے, رمضان, کے رمضان فرض ہوا تو یہ اللہ کے رسول نے چھوڑ دی تو تیسرے حالت یہ ہے اللہ کے رسول کی کہ رمضان فرض ہونے کے بعد عاشورے کے روزہ اب منسوخ ہو گئے منسوخ مکمل نہیں واجب سے مستحب ہو گئے یعنی شروع میں فرض تھا ہر ایک کو رکھنا چاہیے اور یہی اللہ نے عادت دلائے کہ روزہ رکھنے کی عادت ایک بار کی رمضان کا فرض نہیں کی ہے اللہ شروع میں آشورہ اور ہر مہینے میں دو تین دن روزہ رو صحابہ کرام رکھتے تھے پھر اس کے بعد سن دو ہجری میں رمضان کے روزہ فرض ہوا تو اس لیے جب رمضان کے فرض ہوا تو اللہ کے رسول اعظم نے فرمایا کہ اب جس کو آشورہ کے روزہ رکھنا ہے رکھے اور جس کو نہیں رکھنا وہ نہ رکھے یعنی اختیار ہوگے رکھو گے تو سنت ہے نہیں رکھو گے تو گناہ نہیں ہے لیکن انسان ثواب سے محروم رہتا ہے تو کسی بھی حالت کہ اللہ کے رسول فرض ہونے کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض سے اس کو مصنون کر دیا جیسا کہ حضرت عاشق وہی حدیث ہے پلما پور اور رم ابان ترقورہ جب رمضان کے فرض رمضان کے مہینہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے تو عاشورہ کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دی اور یہ بتائے پمن شاہ آسامہ ہوں امن کا جو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھے اور جو چھوڑنا چاہتے چھوڑے لیکن بہتر کیا ہے کہ انسان رکھ لے یہ تیسری حالت چوتھی حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول وسلم کے آخری سال اور جس سال اللہ کے رسول وسلم آخری آسو کو ملی وفات سے تقریباً ربی اللہ میں وفات ہوئی اللہ کے رسول دو مہینہ پہلے یہ وہاں بتائے اللہ کے رسول صاحب روزہ رکھنے لگے تو ابن عباس کے حادیث ہیں لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو اس دن یہودی لوگ عید مناتے ہیں اور اللہ کے رسول کے شروع میں اللہ کے یہودیوں کو موافقت کرتے تھے لیکن جب اسلام متمکن ہو گئے تو اللہ کے رسول یہودیوں کو ہر چیز میں مخالفت کرتے تھے تو اس لیے ذکر کر کہ کے کہ اللہ کے رسول یاودی لوگ اس دن عید مناتے آپ بھی روزہ رکھتے ہو تو اللہ کے رسول نے یہ بتائی مسلم کے روایت ہے لَا الى قابل کہ اگر ہم اگلے سال تک زندہ رہیں تو نو کو روزہ رکھیں گے نو کو روزہ رکھیں گے کہ مطلب نو کے دس کے ساتھ نو وہ علماء غلط یہ سمجھتے ہیں کہ نو کو صرف رکھیں گے اس لیے آپ دیکھو گے کچھ علماء کہتے ہیں کہ روزہ صرف نو کو رکھنا کافی ہے اور دس کو نہ رکھیں کیونکہ مخالفت ہے نہیں یہاں نو کو مطلب یعنی دس کے ساتھ نو کو بھی رکھیں گے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے تو اس لیے یہ چار حالات ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ چاروں حالات میں یہ گزری ہے یہ حدیثیں ذکر کی گئی اس لیے اس میں بہت سارے حدیث عاشور کی فضیلت اور اس کے اہمیت کے بارے میں یہ روزہ اس دن روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے اس دن روزہ رکھنے سے ایک بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے اللہ کے رسول کے ایک ہوتی ہے ایک حضرت مصعلی علیہ و سلام کی بھی اتباع ہوتی ہے اور حضرت مصالح علیہ و السلام کے محبت ظاہر ہوتی ہے ہم لوگ حضرت مساف سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے ہیں یہودی لوگ حضرت موسا کو تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں عیسائی لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اور باقی انبیاء پر ایمان لاتے ہیں ہم لوگ ایسے ہیں جو سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور یہ بڑی فضیلت ہے تو اسی لیے جب ہم لوگ روزہ رکھتے تو ثابت کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی امبیا پر ایمان لاتے ہیں اور سارے امبیا سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم لوگ بھی خوش ہیں کہ یہ فرعون سے نجات ملی ہے اور اللہ کے رسول کی سنت اور حضرت موسیق کی سنت اس میں زندہ کی جاتی ہے اسی طرح ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کے دوست ایک سال کے ثواب حاصل ہوتا ہے ایک سال کے کفارہ بن جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت ابو قطع کے حدیث سے مسلم محنت کہ یوں میں ہے کے روزہ رکھنے سے کیا فضیلت ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اختر ان وہ رسنت اللہ یہ قبلہ کہ میں امید رکھتا ہوں کہ ایک پچھلے سال کی گناہ معاف کر دیں گے لیکن یہاں سے مراد کون سے گنا ہے صغیرہ گناہ مراد اور جیسا کہ بار بار کہا گیا ہے کہ سغیرہ گناہ اگر کسی کے ختم ہو گئے تو اللہ سخان تعالیٰ اس کے بجائے اس کے انسان کو کبیرہ سے تخفیف کریں گے اور اگر کبیرہ بھی نہیں تو اللہ نیکی بھی دیں گے تو اس لیے انسان نہ کہے کہ ابھی تو ہم عرفہ کو رکھے اور اس میں دو سال کے تو گناہ معاف ہو گئے تو پھر عاشورہ کے رکھنے کیا پذیر کیا فائدہ میرے تو گناہ ویسے ختم کیسے انسان یہ کہہ سکتا ہم لوگ روز نہیں کتنا گناہ کرتے ہیں جو ہم لوگ کو پتا نہیں اب عیشا کی نماز ادا ہم لوگ کیے اس میں کون ایسے جو بندہ ہے جو اللہ کے رسول کی طرح نماز پڑھی کوئی نہیں ہم لوگ بھی اس میں ضرور گناہ کی کام کی کہ ہاں کبھی سوچا کبھی یہاں دماغ چلا گئے کبھی بھول چوک کیے تصویر کم کیے تو یہ گناہ ہے کہ نہیں گنا ہے لیکن اس کا پارا یہ ہے کہ انسان باقاعدہ نماز پڑھے عبادت کرے سوائر اسی وعدہ سے ختم ہوتے اور اگر انسان کے گناہیں ختم ہو گئی تو اللہ صاحب اس کے بدلے میں نیکیاں بھی دیں گے اسی لیے انسان ہر ہاتھ میں روزہ رکھے فضیلت حاصل کرے لیکن عاشورے کے دن کتنا،, کتنا روزہ رکھنا چاہیے دو دن بہتر ہے دیکھیے ابلقی رحمت اللہ نے ذکر کی آشورے روزہ تین مرتبہ ہے تین قسم کے ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان دس کو رکھے اور دس کے ساتھ نو اور گیارہ بھی رکھے لیکن یہ اللہ کے کی رسچار دلیل ہے حضرت ابن عباس سے ایک ہے لیکن حدیث ضعیف ہے وہ خود لیکن ان کے ہے حضرت ابن عباس کے ثابت کہ خود کہتے ہیں کہ تم لوگ نہ کیا ہے سوم ہوئے عمل قبل ہوئے عمل کے ساتھ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد بھی رکھ لو تو اس لئے اگر انسان یہ تین دن رکھ لیتا ہے تو زیادہ بہتر ہے نو دس کو تو ثواب پا جائے گا اور نو کو رکھے گا تاکہ یہ خود کی مخالفت ہو جائے اور دس کو رکھے گا تو تاکہ یہ محرم کے مہینے میں سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اس لیے فضیلت ہے اور اگر کوئی تین دن نہیں رکھ سکتا ہے تو کم سے کم دو دن رکھے دس کے ساتھ نو کو رکھے ہم لوگ کے جو عام رواج ہے کہ بھی رکھ سکتے ہیں گیارہ کو نو یا گیارہ یہ ضعیف حدیث ہے جو صحیح ہے نو کو رکھو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر ہم زندہ ہوتے تو ایک دن پہلے رکھتے یا نو کو رکھتے تو تو بہتری کہ انسان دس کے ساتھ نو رکھے یہ افضل ہے لیکن اگر انسان نو کو نہیں رکھ پایا کسی مجبوری پہ تو دس کو گیارہ بھی اس کے جگہ میں رکھ لے تو انشاءاللہ مخالفت یہودی کو ہو جائے گی اگر کوئی دو دن نہیں رکھ سکتا ہے جیسے کہ کسی کی بیماری ہوتی ہے ڈیوٹی کی وجہ سے تو کم سے کم ایک دن رکھ لے ایک دن کم سے کم رکھے اور انشاءاللہ شاء اس کی نیت لیکن نہ رہے کہ ہم یہودی کو مشابات کریں تو اگر انسان کچھ لوگ روزہ بالکل نہیں رکھتے کہتے دو دن پور رکھے گا کہیں گے نہیں تم دس کو رکھو اور اگر طاقت ہے تو ایک دن پہلے رکھ لو بہتر ہے اگر نہیں تو اس کے بعد بھی لیکن اگر کسی کے طاقت ہے تو کم سے کم ایک دن مخلد اور اسی بصیرت ایک ہی دن سے ہو جاتے ہیں اصل کیا ہے اصل دس کو رکھنا ہے اب اس سے پہلے ایک دن رکھنا یہ اسی لیے سنت ہے کیونکہ یہودی کو مخالفت ہے اور اللہ کے رسول ارادہ کی لیکن نہیں کر پائے کیونکہ موت پہلے آ اور اگر کوئی اسی کے ساتھ دو دن آگے پیچھے آگے پیچھے رکھتا ہے بھی تو اچھی بات ہے کیونکہ حضرت صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے اور انشاءاللہ یہ سنت کے خلاف نہیں تو اس ساتھ اس طرح روزہ رکھے یہ عاشورے کی فضیلت ہے اور اس کی اہمیت ہے صحابی کرام عاشورے کی اہمیت اتنا دیتے تھے کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو بھی یعنی حکم دیتے کہ روزہ رکھے حضرت معؤد بنت معوید ایک صحابیہ بند یہ صحابیہ ہے فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی ان لوگ سے بھی آشورے کے روزہ رکھواتے تھے اور جب روتے تھے تو ہم لوگ انہوں کو کھلونا ہے کچھ بھی دیتے تھے تاکہ مصروف ہو جائے اور یہاں تک کہ مغرب ہو جائے پھر افطاری کرے تو یہاں تک تو یہ روزہ رکھوانا چاہیے لیکن رمضان بھی رکھے تاکہ عادت بنے بہت سے والدین بچوں کو بتاتے بھی نہیں کہ کیا روزہ چپکے سے روزہ رکھ لی ہے کلے بچوں کو کیا بتائے کیونکہ کچھ بچے ضدی ہوتے ہیں بچے کچھ لوگ نقل مارتے ہیں روزے کے مسئلہ ہے کل ہم, ہم روزہ رکھیں گے اور والدین شفقت سے دیکھتے کہ بھائی چھوٹا بچہ ہے کیا روزہ رکھو گے نہیں رکھنا چاہتا تو رکھواؤ تھوڑی یہ شفقت اور محبت اچھی جگہ میں ہونی چاہیے بھی انسان یا اگر عبادت کر رہا تو اگر اس کے دل شوق پیدا ہو رہا تو کیا حرج ہے تو انسان رکھ لے اور اسے بتا دے کہ جب بھی آپ کو بھوک پیاس آ سکے تو اس کو توڑ دو اور توڑنے کا کوئی قضا نہیں ہے بہت سے لوگ سمجھتے کہ آشورے کا روزہ اگر کوئی شروع کر دیا اور توڑ دے تو قضا کرنا ضروری ہے اور عام نفلی میں بہت سے لوگ یہی سمجھتے نہیں نفل کے یا سنت کے جو بھی جو واجب نہیں ہے اس کے کوئی قضا نہیں ہے اگر کوئی کر لیا تو اپنے مرضی لیکن قضا نہیں ہے اسی لیے اگر آسور کے کوئی کسی نے روزہ رکھا اور بیچ میں توڑ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے اور ان اللہ اللہ سلخان و تعالیٰ معاف کریں گے اسے کیونکہ واجب نہیں ہے واجب شروع میں تھا اور اس کے بعد یہ مستحب ہو گئے وہ اور واجب نہیں ہے اس کے بعد اہم بات پر آ جائے بدات اور خوراکات جو اس مہینے میں کرتے ہیں لوگ اور جو خاص کر میں کرتے یہ تھوڑا سا بہت اہم بات ہے کیونکہ آج کل مسلمان کے درمیان یہ بدعات اس طرح پھیلی کہ انسان سمجھتا نہیں کہ سنت کیا ہے بداعت کیا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے لوگ اس طرح ایجاد کر کے آپ دیکھو کہ فسائل سے زیادہ بدعات ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے اور آشوریہ کی کیا بدعات ہے اس مہینے کی جو بدعات یہ ہے کہ اس دن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہتے فضیلت اور سال میں برکت حاصل کرنے کے لیے پہلے دن محرم کے پہلے دن میں روزہ رکھیں گے یا محرم کے پہلے دن میں عبادت کریں گے یا عمرہ ادا کریں گے یا خاص دعا رکھتے ہیں یا تو قیام یعنی رات کی قیام کرتے ہیں تو یہ سب میں کچھ لوگ مبارکبادی بھی دیتے کہ نئی سال مبارک ہو یہ چیز ساہ سے آگے گئے نئے سال تو آ لیکن اس میں خاص نماز ہم کیوں پڑھے کیا اللہ کرسو نے کبھی کی نہیں کی, نہیں کی. صاحب کرام کی ہیں تو ہم لوگ کیوں کریں خاص دعا کہ سائے اللہ یہ سال جو آنے والا میری یہ خاص اسی رات میں کیوں کرتے یا اسی کے رات میں تجد کی نماز پڑھو یہ کہاں آیا یا تو خواص اسی دن احسان عمرہ کرے تاکہ پورے سال میں برکت ہو یا جیسا کہ بہت سے لوگ مبارک بادی دیتے ہیں کہ کل عام تم خیر یا یو مبارک یہ بس سنت میں ثابت نہیں ہے اور معلوم ہے کہ دعا کرنا عبادت ہے تو دعا کے وقت بھی اختیار کرنا یہ بھی سنت کے طور پر ہونا چاہیے اپنے سال میں ہم یہ دعا کریں انگریزی تار میں تو اور حرام ہے تو اس میں کرنا غلط ہے سنت کے خلاف ہے تو یہ ان شاء اللہ آئے گا آپ جلدی باز مت رہو یہ شاء باتیں آئے گی ابھی تھوڑی ختم کر رہے تو اس لیے یہ انسان یہ عاشورہ کے تعزیہ کرتے لیکن یہ جو پہلا ہم کے بتا رہے کہ یہ سال کی شروعات میں محرم کے داخل ہوتے ہی لوگ اس طرح کرتے ہیں تو یہ بدات ہے یہ صحیح نہیں ہے کچھ لوگ ہجرت پر احتفال کرتے ہیں کہتے ہجری اس نیا سال ہے تو ہجرت کے اعتبار کریں گے ہجرت کے ذکر کریں گے قصہ کہانی پڑھیں گے اور اس میں خوشیاں منائیں گے اشعار پڑھیں گے یہ چیز کہاں سے ثابت ہے اگر ثابت ہے تو کرنا چاہیے ثابت نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ثابت نہیں تو اس سے بچنا بہتر ہے اسی طرح اس میں جو عاشورے میں خاص بدعات کی جاتی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ہے آئیے دیکھتے کہ اس ایام یہ عاشورے کے دن یہ تو ہم نے دو پہلے دو بتائی ہے پہلے دن یا بیچ میں لیکن جو آشورے کے جو بدعات ہے یہ تو بہت زیادہ ہے میں مختصر انداز سے ذکر کروں گا تاکہ ٹائم پورا نہ لگے کتنا ہوگا سب سے پہلے بدعات یہ ہیں شروع سے یہ شروع کرتے ہیں. جیسا کہ کچھ لوگ کچھ آئمہ لوگ آپ دیکھو گے کہ آشورے کے فجر کے رماز میں حضرت محسوس والسلام کی نجاب کی قصے پڑھیں گے بہت سے مسجدوں میں کرتے ہیں کچھ لوگ تو یہ کہاں سے آیا کہ آپ خاص اسی آشرے کے دن فجر کی نماز میں حضرت موسا فرعون سے ان کو نجات موسا فرفات فرون سے یہ ہی ہے پورے قصہ پوری آیات پڑھو لوگوں کو سناؤ یہ کہاں سے آیا تو اس لیے یہ سنت کے خلاف ہے اگر کوئی کبھی امام کوئی کر دے کبھی زندگی میں تو کہیں گے لیکن عادت بنانا اور ہر مسجد میں اس طرح ہونا یہ سنت کے خلاف ہے اور بچنا چاہیے کیونکہ فجر میں انسان کچھ بھی قرآب کرے اللہ کی جو ثابت ہے جمعے کے دن میں اللہ انسان اور سوریہ نہیں سوریہ حامی سجد علی فلامی سجدہ اور دوسرے اوقات میں اللہ کے رسول صاحب سوریہ دہر پڑتے تھے لیکن عام دنوں میں عام قرآب اگر کوئی انسان عام دنوں میں خاص قرآن کر لیتا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہو جاتا ہے دوسری بھی دعت یہ ہے کہ بہت سے لوگ آصورے کی خاص دعا رکھتے ہیں آسورا کو دن آیا تو ایک کتاب جیسا کہ وظائب کی کتاب کھولے تو کہتے دعا ہے بہت لمبی دعا ہے اس کو بار بار اس کو پڑھتے ہیں اس کے ازکار ہیں آیت القرسی چاہے کچھ بھی ہو قرآن کی چاہے آیات ہو بار بار پڑھیں گے اور اس میں بہت سارے حدیثیں ثابت کرتے ہیں حالانکہ سارے حدیث موضوع جھوٹ ہے کچھ کہتے ہیں کچھ حدیث میں آتا ہے جو غلط ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس دارہ دعا پڑھتا ہے تو اگلے سال تک اس کی حفاظت کی جائے گی مصیبت نہیں اور کچھ رواج میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو اس سال میں وفات نہیں آئے گی تو بھائی ہر سال پڑھا کرو زندگی آپ اللہ پانچ سال تک دے گی موت تو آئے گی ایک دن پیدا جا جنو نہ موت جب بعد آتی تو کوئی پیچھے ایک گھڑی ایک آگے بھی نہیں ہو سکتا اپنی جگہ پہ موت آ جاتی لیکن اگر انسان اس طرح دعا کریے کامیاب ہے تو سب کو دعا کرنا چاہیے ہر سال تاکہ اللہ سہادن لمبی ہے زندگی نہیں ہو سکتا یہ عقل کے خلاف ہے اور کچھ لوگ کرتے ہیں کہ پانی یہ ورد گلاب کے پانی لاتے جو ماول ورد ہوتا ہے تو اس پہ ساتھ بار پاتے پڑھیں گے پھر چہرہ اور پورا بدن مزہ کریں گے کہ کبھی مصیبت نہیں آئے گی کہیں گے یہ چیزیں کہاں سے آئے اس لیے آشورے کے دن کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے جو ثابت ہے وہ خاص روزہ ہے بس خاص نماز خاص دعا خاص تصویر خاص قیام یہ نہیں ہے ایک ودھان بتایا گیا کہ یہ ہے کہ خاص وجن میں خاص یہ اس طرح پڑھیں قرآن یہ غلط ہے اسی طرح خاص دعا یا اوراد یا ازکار کریں یہ بھی غلط ہے کچھ لوگ اسی دن اسی رات کی جو رات آتی ہے ابھی نہیں آسور کے رات میں کیا کرتے ہیں پوری رات جگتے ہیں اور قیام کرتے تہجد کی نماز پڑھتے خاص کوئی کہے گا کہ بھائی تحجد کی نماز پڑھنا عبادت ہے کہیں گے عبادت ہے لیکن خاص اس دن کرنا عبداد میں آ جاتے ہیں آپ عام دنوں میں کرو کیوں اس کے لیے خاص رکھے آپ تو اس لئے عاشورے کے رات میں حدیث ملاتے ہیں کہ اگر کسی نے من احیاء لیلت عاشورا فکعنما مثل مثلما عبدہ اہن السماوات السبع کہ جس نے عاشورے کے رات میں قیام کی تحجد کے نماغ پڑھیں تو وہ اس طرح عبادت کی ہیں جس طرح ساتوں آسمان والے عبادت کی ہیں پرشنے جس طرح عبادت کرتے ہیں آپ کو ایک ہی رات میں ساری عبادت ملتی ہے تو یہ شب قدر سے بھی بہتر ہوں گے صحیح نہیں اللہ سب قدر کے بارے میں کہا کہ دنیا کے عبادات ہزار سال سے بہتر ہے کبھی نہیں کہا کہ فرشتوں کی عبادت سے بھی بہتر ہیں. تو اس لیے اس طرح اس طرح رواج کرنا یہ بدعت میں آتا ہے تو اس لیے اس رات کے خاص قیام نہیں کرنا اللہ کہ اگر کسی کی عادت ہے جیسا کہ ہر رات میں تعجد کرتا ہے پڑھتا ہے تو یہ رات آگے تو پڑھ لے کوئی حرج نہیں عیدین کے رات کی رات جیسا کہ بھی ہے کچھ لوگ عیدین کی رات خاص کرتے وہ بھی بدعت میں ہے لیکن اگر جس کے معمول ہمیشہ عادت ہے تو پڑھے لیکن خاص کے عاشورے کی فضیلت ہے کہیں گے یہ بدات میں آگے اس لیے بچنا چاہیے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ عاشورے کے دن قبروں پہ جاتے ہیں اور قبر میں جمع ہوتے ہیں میتوں کی زیارت کرتے ہیں میت گھر کو سجاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں اپنی مرضی یعنی کچھ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک دن ہے اس لیے خوشی کے دن ہے اس لیے میتوں کی بھی زیارت کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ بھی خوش ہو جائے خاص کر لوگ شب برات میں یعنی پندرہ شاہبان اسی میں جاتے ہیں اور وہ بھی بیدات ہے تو یہ بھی ایک بیدات ہے تو لوگ دھیرے دھیرے اس طرح ہر روز اور کچھ لوگ عیدین میں بھی جاتے ہیں یہ بھی دات ہے انسان خاص عیدین کے دن میتوں کو زیارت کرنے جائیں یہ غلط ہے عام دنوں میں انسان جاتا تو چاہے لیکن خاص عید کے دن یا خوشی کے دن یہ سنت کے خلاف کہیں نہیں آتا کہ اللہ کے نے کہا کے کہ کرو تو اس لیے آشورے کے دن جانا اور اس طرح قبروں کے پاس جمع ہونا میتوں کے قبروں کی دعا کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے اگر ثابت ہے تو کرنا چاہیے لیکن ایک صحیح حدیث اس میں نہیں آتا تو اس لیے بدعات بھی آتے ہیں اسی طرح بہت سے جو بڑے بڑے بدعات یہ ہیں کہ آپ دیکھو گے کہ بہت سے خطبہ جو شیعہ نہیں عام خطبہ اسی دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ذکر کریں گے دیکھ ہوتا ہے کہ نہیں خطبہ بھی چڑھ جائیں گے شیعہ لوگ نہیں ہم میں سے کچھ لوگ ہیں کہ کتاب کھولیں گے یا بیان کریں گے یا تقریر کریں گے تو حضرت حسین کے فضائل حضرت حسین کے کس طرح قتل کیا گیا ہے پھر کچھ لوگ پر لانت بھی کرتے ہیں کچھ لوگ کو گالی بھی دیتے ہیں یہ ملعون وہ یہ کی ہے وہ بید زیاد نزیات اپنے نام لے لے کے لانت کرتے ہیں بھئی خطبہ لانت کی جگہ نہیں اللہ کے رسول خطبے میں اس کے اہتمام کرتے تھے تو اور مسجد بھی ایسے لعنت اور گالی دینے کے جگہ نہیں ہے اس میں بیان اور حقیقت بظاہر کرنے کے لیے لیکن اس طرح کرنا یہ غلط ہے اسی لیے حضرت حسین تو شہید تھے لیکن ہم لوگ اس طرح لوگ کو ابھارے دل میں کراہیت پیدا کریں الٹی سیدھی باتیں سکھائیں اور زیادہ اس میں جوش کی باتیں ہوتی ہے جیسا کہ ابھی بیان کریں گے لیکن تو یہ غلط ہے یہ بھی بڑی بھی ہے بلکہ وہ اس سے بھی بڑی بھی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے دل میں تکلیف لوگوں کے دل میں غم لوگوں کے دل میں پریشانی اور آپس میں اختلاف پیدا کیا جاتا ہے تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے اسی طرح اس میں بہت سے بتاوات یہ ہیں کہ بہت سے لوگ اس آشورے کے دن منہوس سمجھتے ہیں اور اس میں جیسا کہ ماتم کرتے ہیں روتے ہیں آپ دیکھو گے کالا کپڑا پہنے پہن کے روئیں گے چلائیں گے اپنے رخساروں کو پیٹیں گے اپنے گریبان کو پھاڑیں گے آپ دیکھو گے کہ بالوں کو بھی نوچنے لگتے ہیں اور اوپر سے صحاب کرام کو بھی گالی دیتے ہیں اوپر سے اللہ کے رسول کے ازواج متحرات کی بھی گالی حضرت معاویہ یا حضرت یزید یا کوئی بھی کسی کو بھی گالی لانت یہ چیز کرنے کے قابل ہم لوگ مسلمان کی شان میں نہیں ہے بل دل کے امتخانت وہ لوگ ایک امت گزر چکے ہیں لہٰذ جو لوگ کر کے گئے ان لوگ کے لیے اور ہم لوگ کے لیے کیا دخل تو اس طرح ہم لوگ لوگوں کے درمیان اس طرح کرنا خاص کر جیسا کہ شیلو کرتے ہیں تو یہ مبارک دن ہے اللہ کے رسول حضرت موسیقی نجات کی دن ہے روزہ رکھنا لیکن وہ لوگ روزہ رکھنے کے بجائے کیا کریں گے یہ سارا اعمال کریں گے اور یہ چیز غلط ہے جیسا کہ ابھی اس کا انشاءاللہ بیان کریں گے کیوں اس طرح کرنا غلط ہے مختصر انداز سے کچھ لوگ اس ایام میں خوشیاں مناتے ہیں خاص کر خوارج لوگ جو حضرت علی کو گالی دیتے ہیں حضرت عثمان کو حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین جو لوگ کے اور گالی دیتے ہیں جو نواصب ہوتے ہیں جو خوارج تھے وہ لوگ کہتے کہ حضرت علی تو حضرت علی کو قتل وہی کروائے حضرت معاویہ کو بھی قتل کرنے چاہتے تھے حضرت حسن حسین کے خلاف تھے بہت زمانے تک صحاب کرام ان کے ساتھ لڑے ہیں یہ لوگ خوارج جو تھے یہ لوگ اسی دن میں بہت سے لوگ خوشیاں مناتے تھے اور کس طرح خوشی مناتے تھے اپنا کام اچھے لباس پہنتے ہیں سرما لگاتے ہیں غسل بھی کرتے ہیں کھانے پینے میں کشادگی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اسی دن کو یہ سرما لگائے یا جیسا کہ سرما یا کاجل لگائے تو کہتے ہیں وہ پورے سال میں اس کی آنکھ خراب نہیں ہوگی اس سال میں وہ خراب آنکھ صحیح رہے گی اور جس نے اس دن کھانا یعنی غسل کی ہے تو پتہ نہیں کیا اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور جو اس دن کھانے میں اپنے بچوں پہ کوشادگی کی, کی کھانے پینے میں لوگوں کھلاتے ہیں تو غریب نہیں ہوگا تو یہ چیزیں دیکھو الٹا کس طرح ایک تو رونے کے دن بنا دی ہیں اور ایک خوشی کے دن تو یہ دونوں باطل پہ ہیں حق وہ لوگ ہیں جو سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اسی لیے یہ بدعات ہے اور اس کے علاوہ اور لوگ نے بدعات ایجاد کی ہے لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں بس یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح ماتم کرنا کیوں غلط ہے ہم لوگ کے اسلام کے نزدیک شرح کے نزدیک کیوں غلط ہے جیسا کہ لوگ کہتے کرنے دو کہ حضرت حسین یا فلا صحابی یا فلا تابی کے قتل کیا گیا ہے تو اس طرح رونا چاہیے کہیں گے یہ بالکل ہر لحاظ سے یہ بل اسلام کے نزدیک خلط ہے پہلا سبب یہ ہے کہ اسلام میں کبھی کسی کے لیے اس طرح رونا جائز نہیں کیا گیا ہے حتیٰ کہ, کہ ابھی دو درخلے بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کفر اثر ہیں کہ نوحہ لگانا یعنی کسی میت پر چلانا نوحا کرنا یہ کفر کے عمار میں سے ہے. بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لئی سمینا مل من حدود شک الجوبا آبدا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے رخساروں کو پیٹا رخسار چہروں کو پیٹا رو رو کے پیٹتے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں اور گرے کو چاک کیا اور آج کل بہت سے لوگ اپنے بچے عورتیں کرتے ہیں عموماً بچے کے مفات میں کسی کے وفات میں کرتے تو اللہ کے رسول فرماتے ہم میں سے نہیں اور یہ لوگ یہی کرتے ہیں ودا بداول جاہلیہ اور جاہلیت کے بول بولے امبین اور چلانا اور اس طرح الٹا سیدھا بکنا اللہ کے رسول پر ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے تو اسی لیے یہ کرنا اس طرح غلط ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہوتا نہیں اگر ہم لوگ حضرت حسین کو دیکھیں حضرت حسین مسلمان پر واجب ہے کہ اس سے محبت کرے جو بھی شخص حضرت حسن حسین سے نفرت کرتا وہ مکمل مومن نہیں بلکہ وہ منافق ہو سکتا ہے اور وہ مقتد اور گمراہ شخص ہم لوگ حضرت حسن حسین کی محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کے طور پر ہم اللہ سفادہ تقرر بھی ہی کرتے ہیں ایسے محبت سے یعنی ہم لوگ جب محبت کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی محبت کرنے کی طرح نہیں بلکہ یہ محبت کرنے سے ہم لوگ کو ثوام ملتا ہے اور ہمیشہ ہم لوگ کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سفادہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اور باقی صاحب کرام کے ساتھ حشر کرے لیکن علماء میں اتفاق ہے علماء اہل سنت میں اتفاق ہے کہ اس امت کے سب سے افضل شخص کون ہے اللہ کے رسول کے بعد ابو صدیق اس کے بعد حضرت عمر اس کے بعد حضرت عثمان اس کے بعد حضرت علی اس کے بعد سارے عشرہ جو باقی ہیں فلاح زبیر سعید ابن الجب سعید سعید ابن الزید اور سعد امنقاص عبید ابو عبید من اور یہ تقریباً دس یہ لوگ ہیں تو یہ اور اس کے بعد بدری لوگ اور اس کے بعد مہاجر پھر انصاری آئے گئے اور صحابے کے مسائل پہ ان کون افضل ہے لیکن یہ اتفاق ہے اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کس میں آتے ہیں وہ تو مہاجر نہیں تھے نہ وہ انصار میں آتے ہیں وہ اللہ کی ولادت مدینے میں ہوئی تو ہجرت نہیں کی نہ وہ انصار میں تھے اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی ولادت ہوئی اور اللہ کے رسول کے وفات کے وقت ان کی عمر کتنے تھی تقریباً سات یا آٹھ سال اس کا مطلب نہیں ہے ہم توہین کر رہے ہیں گستاخی کر رہے ہیں بتائیں بیان کے حقیقت جو صحاب کرام ساری مصیبت اپنے سر پہ اٹھائے تھے ہجرت کیے جہاد کیے لڑائی کیے شہید ہوئے پوری اسلام کے دور جو اللہ کے رسول کے ساتھ دیے یہ لوگ چھوٹے تھے تو لوگ نہیں دے پائے تو اس لیے اسلام میں باقی لوگ کے پذیرت ان سے زیادہ ہے لیکن حضرت حسن حسین صحابی تھے ہم لوگ پر واجب ہے کہ ایمان اللہ انوں سے محبت کریں بلکہ یہ واجب ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول الحسن والحسین سعید شباب احلی جنت کے حسن اور حسین جنت کے یعنی نوجوانوں کے سردار ہوں گے تو اس لیے انسان اگر آپ کے سردار ہوں گے جنت میں تو پھر اس سے کیوں نہیں محبت کرتے ہیں جب وہ جنتی اللہ کے رسو نے خوشخبری دی کہ جنت میں جائیں گے تو پھر اس سے کیوں نہیں محبت کرتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جنتی ہے اور محبوب انسان لیکن اس کے مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ غلو کریں ہم لوگ کے عقیدہ کے ابو بکر جنت میں ہیں عمر بھی جنت میں ہیں عثمان علی اللہ جب اور بہت سے اکرام جنت میں ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم لوگ غلو کریں ان لوگ کے یعنی ان لوگ کے جو صفات ہیں ان لوگوں سے اتنا محبت کریں کہ کو ایسی صفات دے جو اللہ رسول صلی اللہ کے رسول وسلم کی صفات کی نہیں تو یہ کہتے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ صحابی تھے تو ابو بکر اگر یہ جائز ہوتا ان لوگ کے لیے تو پھر حضرت ابو بکر کے وفات کے دن بھی منانا چاہیے اللہ کے رسول کے بھی وفات کے دن ہم لوگ کو بھی اس بھی ہم لوگ کو بھی سر پیٹنا چاہیے ہم لوگ کو بھی کرنا چاہیے حضرت عس... حضرت ابو بکر تو شہید نہیں ہوئے حضرت عمر تو شہید ہوئے کہ نہیں تو اس کے لیے اگر ہم لوگ کریں گے حضرت عثمان شہید ہوئے تو ان کے لیے اگر کریں گے حضرت علی شہید ہوئے تو ان کے لیے کریں گے حضرت طلحہ شہید ہوئے حضرت زبیر شہید ہوئے تو ان کے لیے بھی کرنا چاہیے شہید حضرت عادق شہید نہیں ہوئے حضرت سعید بن زبیر یا سعید بن سعید ابو عبیدہ یہ اور جو تھے تقریبا عبد الرحمن معافی نہیں ہو باقی یعنی تقریبا عشرے میں پانچ شہید ہوئے پانچ نہیں ہوئے اور اس کے علاوہ بہت سے شہید ہوئے اللہ کے رسول حضرت حمزہ کے انتقال پہ کتنا اللہ کے رسول پریشان تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاتل جو وحشیذ کا نام تھا یہ اللہ کے رسول سے 6 سال بعد آئے اسلام لانے کے لیے یا 5 سال بعد کالے آدمی تھے تو اللہ کے رسول سے کے پاس آئے اور سلام کیا اور کہ اللہ کے رسول میں بیعت کرتے ہوئے میں مسلمان ہوں تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم اپنے چہرے ہمیں نہ دکھائی کیونکہ تمہیں چہرہ دیکھ کر میں اپنے چچے کو یاد کر لیتا ہوں جس طرح تم نے قتل کی ہے اندر کی سارے اندرونی اندر حصہ کے لے جا اور بدن کے کے نکال دی تو اس طرح ان کو پہچانو کوئی نہیں ان کی بہن حضرت صفیہ آ کے پہچان لے کہ یہ حضرت حمزے کے بدن ہے اور یہ حضرت حمزہ ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے چہرہ مت دکھاؤ تو اللہ کے رسول اگر یہ جائز ہوتا تو کیوں نہیں کہتے صحاب کرام سے حضرت حمزہ کے لیے تم لوگ ہر سال اس طرح کرو تو یہ ہم لوگ کے نزدیک بہت سے سارے صحاب کرام جو حضرت حسین سے افضل سے حضرت علی جو حضرت حسین سے افضل سے اور یہ لوگ بھی اس چیز کو اقرار کرتے ہیں تم کے لیے کیوں نہیں کرتے ہیں تو یہ ثابت ہوا کہ کسی میت کے لیے کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی کسی کے لیے جائز کرنا ہوتا تو سارے صحاب کرام کے لیے کرنا ہوگا اور جب ہم لوگ سارے صحاب کے نام کے نام کے لیے کریں گے تو سال میں میرے خیال میں کوئی ایسے دن نہیں گزرے گا جس میں ہم لوگ خوش ہو سکتے ہیں سارے دن ہر روز کوئی نہ کوئی صحابی شہید ہوئی اور ہر روز کوئی نہ کوئی نیک صالح ولی کسی کے وفات ہوئی تو پھر اس طرح اگر کرنا جائز ہوتا تو کرنا چاہیے لیکن جب یہ چیز ثابت نہیں ہوا تو نہیں کرنا چاہیے اس کی حقیقت کچھ اور ہے اور عوام کو کچھ اور بتاتے ہیں مناسب نہیں کہ ہم ذکر کریں ورنہ وہ تفصیل بھی ذکر کرے وقت نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے یہ بلکہ وہ لوگ اپنے غلطی پر اعتراض کر کے اور اپنی غلطی پر وہ لوگ رو رہے ہیں کیونکہ لوگ حضرت حسین کو بلا کے اور وہیں چھوڑ دیں میدان پہ تو وہ لوگ اپنے جرم پہ رو رہے ہیں نہ کہ اس کے وفات پہ رو رہے ہیں بہرحال تفصیل کرنا اور مناسب نہیں ہے اس کے بعد یہ خوشی بھی منا تو بھی حرام ہے تو یہ خلاصہ یہ ہوا کہ لوگ دن آشورے کے دن لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ماتم مناتے ہیں اور کالا پہنتے ہیں اس کو منحوس دن سمجھتے ہیں چالیس دن مناتے ہیں آپ دیکھو گے دس سے تقریباً کتنا دس بیس سفر تک اس طرح شادی نہیں کریں گے نہ دکان کھولیں گے نہ کالا کپڑا ہمیشہ پہنیں گے صحیح کہ نہیں تو یہ طرح غلط ہے اور کچھ لوگ جیسے کہ خوارج خوشی کے دن اس کو مناتے ہیں خوشی کے دن مانتے ہیں کسی دن حلوا بانٹتے ہیں حلوا بناتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں سرمہ لگاتے اچھا لباس کہتے کہ دے یہ تو ایک ملعون انسان کی انتقال ہو گئے استقب اللہ اس طرح, اس طرح کے نئی تکفور ہیں یہ تفپور گم یہ, لوگ کی گ, یہ دونوں گمنا ہی پہ ہیں اور تیسرے قسم کے لوگ جو ہم اس سے موجود ہیں جو دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں دونوں کی بریانی کھاتے ہیں صبح کے وقت آپ دیکھو گے ان لوگ کے ساتھ ہیں گروپ نکلیں گے اور حضرت حسین کو یا حضرت اس کے لیے روئیں گے اور جب شام ہوگا تو اس میں حلوہ بنائیں گے حضرت حسین کے نام دیں اور خوشیاں مناتے ہیں ہم لوگ جو ہاری پگڑی والے تو یہی لوگ تو اس لیے وہ لوگ کیا ہے دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی وہ لوگ ہر موقع پہ دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی ہے تو یا تو آپ یہاں رہو یا تو یہاں رہو بھئی دونوں کے کی کیسے کیسے آ کے کی یہ ہو سکتا کہ صبح میں رو اور رات میں ہسو یہ نہیں ہو سکتا یہ تو بالکل غلط ہے یہ تو اور بالکل یعنی جرم ہے کیونکہ یہ لوگ بالکل اپنے آپ کوئی اور اکثر لوگ یہی لوگ اکثر باقی بھی کرتے دعا پڑھتے نماز پڑھتے یہ ہے روزہ رکھیں گے اور اس کے لیے بھی روئیں گے اور پتہ نہیں کس کو لعنت بھی بھیجتے ہیں یہ لوگ گمراہ ہے یہ تینوں قسم کے لوگ گمراہی پہ ہیں اور چوتھے قسم کے جو جماعت ہے جو حق پہ ہیں وہ جو کتاب اس کو پر عمل کرنے والے ہیں عاشورہ کے دن جیسا کہ ہم لوگ آشورہ کے دن مبارک سمجھتے ہیں اس وجہ سے مبارک ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت موس علیہ صلاحت والسلام کی نجات ملی ہے ہم لوگ روزہ رکھتے کیوں حضرت کے کی اتباع میں اور اللہ کے رسول کے اتباع میں ہم لوگ کرتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت اللہ کے رسول کے تقریباً پینسٹھ یا پچاس ساٹھ سال بعد میں اتقال ہوا پینسٹھ مدن کی کتنا ہجری میں وہ ارتقال ہوا تقریباً 65, 65 میں ہوگا یا چونسٹھ یا 63 میں ہوگا سن 62, 63 ہجری میں ان کی اللہ کے رسول کے پچاس سال بعد تو پھر فضیلت ملی حضرت مرسی کی وجہ سے نہ کہ حضرت حسین اور ہم لوگ یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت حسین ایک مبارک انسان ایک عظیم صحابی تھے اللہ صبح تعالی ان کو بہت سارے خیرات سے نوازا اور وہ جب نکلے تو ظالم نہیں تھے نہ ان کو ان کی غلطی تھی غلطی ان لوگ کے ہے جو لوگ ان کو نکالیں اور ان کو بلائیں اور جو لوگ ان کو قتل کیے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہ ظالم تھے نہ کبھی ان کی غلطی تھی اب وہ انسان تھے اس سے ان کے علم غیب نہیں تھا نکل پڑے اور جا کے مصیبت ان کے سر پہ آ اور جب بھی اس نے صبر کی اور اللہ کے رسول بشارت پہلے دے چکے ہیں کہ وہ جنت یہ چیز کیا ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نہ اس میں خرافات کرتے ہیں نہ اس میں باطلی اعمال کرتے ہیں جو ثابت ہوا وہی کرنا ہے اور جو ثابت نہیں ہیں ہم لوگ اس سے بچتے ہیں آخری بات بس میں یاد دلانا چاہتا ہوں آج کل جیسا کہ ہندو لوگ کے یہاں ایک تیوہار ہے دیوالی اور دیوالی میں ہم لوگ یہ ہندوؤں کے تو مسلمان لوگ کیوں شریک ہوتے ہیں آج کل مسلمان لوگ بھی شریک ہوتے ہیں پٹاخ داغنے میں بھی مسلمان کے آپ دیکھو گے کہ بچے جب کھڑے ہیں کچھ مسلمان بچے بھی کھڑے رہتے ہیں والدین کو تو سکھانا چاہیے کہ غلط ہے نہیں جانا چاہیے ان لوگوں کے حلوہ آتا ہے تو ہم لوگ بھی کھا لیتے ہیں ہندو ملا تو اس کی مبارکباد ہی دیتے ہیں یہ چیز کیوں یہ حرام ہے کافر کے توہار میں ہم لوگوں کو شرکت نہیں کرنا ہے کبھی بھی ساتھ نہیں دینا ہے کیونکہ ہم لوگ کے عقیدہ یہ کہ ان لوگ کے سارے عمل باطل ہیں اور چونکہ یہ باطل ہے تو ہم اگر ہم اس سے خوش ہوتے ہیں مبارکبادی دیتے ہیں تو اس کا مطلب میرے دل میں یہ ہے کہ ان کے عمل صحیح ہے کیونکہ انسان اگر کوئی غلط کام کرتا تو کوئی مبارکبادی نہیں دیتا ہے لیکن اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے خوشی مناتا تو سب مبارکبادی دیتے ہیں تو اسی لیے اگر آپ کے دل میں کہ یہ غلط کام ہے اور ہندوؤں کی یہ تیوہار ہے میرا کیا دخل ہے تو آپ اس سے لین دین یا کچھ بھی مت کرو آپ عام دنوں کی طرح اس دن سمجھو اور اگر آپ یہ مانتے کہ وہ لوگ صحیح ہیں اور آپ ان کے ساتھ کرو گے تو یہ جان لے نفاق کے ایک حصہ ہے کہ آپ مسلمان ظاہر بنتے ہو اور حقیقت میں کافروں سے محبت اور الف سے دل لگاتے ہو یہ اس لیے بچنا چاہیے ورنہ انسان نفاقی اکبر میں پڑ جائے گا اور کفر کے دارے میں بھی آ سکتا ہے اگر وہ بہت کرتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی صحیح ہیں ہندو لوگ تھوڑی ہر مذہب صحیح ہے لیکن ہر مذہب تو جنت کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ کہنے کپر ہے مسلمان اشد اللہ علیہ اللہ اشد محسوس پڑھتا ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ دین ہی صحیح ہے اور اس کے معاشرہ جتنا دین ہے سب غلط ہے یہ نہ کہ ہو سکتا وہ بھی صحیح ہے یہ عقیدہ رکھے سب غلط ہے اسی لیے اللہ پردین آمن بلباط بلدین آمن البلوق کہ وہ ای باطل پر کاپل لوگ ایمان لاتے اور اللہ پر کفر کرتے مومن الٹا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور باطل پر کفر کرتے تو ہم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو بھی نازل ہو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے ماں سے اس پر ہم لوگ کپر کرتے اور نکاح کرتے ہیں تو یہ میرے بھائی اور خلاصے ہو کہ بداعت سے بچو اور یہ اس میں بڑی بدعت یہ ہے کہ عاشورہ اور محرم میں جو ہوگا سنت پر اتفاق کرو یہ کم کام کم عمل ہے لیکن اللہ کے نزدیک مبارک ہے اور اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ کا ہمیشہ ہم لوگ کو سنت پر قائم رکھنے کی توفیق دے اور بدعات اور اور ایسے واحعات اور شرکیات سے ہم لوگ کو بچائے اور ہمیشہ ہم لوگ اسی پر ہم لوگ کو زندہ رکھے اور اسی پر ہم لوگ کے موت دے صلی اللہ علیہ محمد اعلیٰ علی و صحم اجمعین